باللہ من ان ان لا بے شک یا یقیناً ایک ہی مانا لا فا علیہ شعیع نہیں ہے مخسی پوشیدہ اس پر شعیم کوئی چیز بھی زمین میں ولا پھر اور نہ آسمان میں نہ زمین میں اس پر کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ آسمان میں ودی وہی ذات ہے یو سب رقم وہی ہے یو جو بھاری صورت بناتا ہے یو جو تمہاری صورت بناتا ہے فیل ارحامی رحموں میں شاہو جس طرح چاہتا ہے لا الحا نہیں ہے کوئی محبود برہاپس اللہ مگر وہی العزیز سب پر غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے العزیز سب پر غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے وہی ہے ولدی وہی ہے انزل کتابا جس نے آپ پر کتاب نازل کی من اس کتاب میں سے آیا کچھ آیات ہیں اس محکم ہونا وہ امول کتابی اصل کتاب ہیں کتاب کی اصل ہیں ہننا وہ یعنی محکم آیات امول کتابی کتاب کی ماں ہیں کتاب کی اصل ہیں وہ اور دوسری اوخارو آخر کی جمع اور دوسری متشابہات کچھ متشابے ہیں کچھ آیات قرآن کی محکم ہیں کچھ متشابے ہیں جو آیات محکم ہیں وہ ام کتاب ہیں اصل کتاب کتاب کی اصل وہ اخر متشابہات اور کچھ دوسری متشابے ہیں ام محکم ام ہاں محکم آیات ام کتاب ہے امبل الَّذِينَ پس وہ لوگ کی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے جن کے دلوں میں کجی ہے زئی کجی ٹیڑا پن دل کے ٹیڑے ہیں جو تو وہ پیروی کرتے ہیں ماتشا بہا منہ ان آیات کی جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں مات شا بہا جو ان آیات میں سے متشابہ ہیں مانوں میں ملتی جلتی ہیں ابتغاء الفتنہ تھی فتنہ تلاش کرنے کے لیے وہ ابتغاط تعویلی ہی اور اس کی تعویر تلاش کرنے کے لیے تعویر یعنی اصل مراد تعویل اصل مراد وما يعلم تأویلہ اللہ طویل فی العلم اور اس کی تعویل نہیں جانتا وما یا علم اور اس کی تعویر یعنی متشابہ آیات کی تعویل نہیں جانتا عل اللہ مگر اللہ تعالیٰ ور راس خون پھر علمی اور علم میں پختہ لوگ علم میں پختہ لوگ ان آیات کی تعویر جانتے ہیں یا اللہ تعالی جانتا ہے شرلی کے مولودیوں کو نہیں پتا راس علماء کو اس کی تعبیر کا علم ہے یہ خونا وہ کہتے ہیں آمنا منا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے کلو ابینا سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے دک کرو اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اللہ مگر ار الباب عقل مند ربانا اے ہمارے رب لا تو زیب نہ تو ٹیڑا کر لا تو زب نہ تو ٹیڑا کر الوبانہ ہمارے دل ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر بعد عز ہاں اس کے بعد کہ تون نے ہمیں ہدایت, ہمیں ہدایت دی ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر بحب لانا ملا دن کا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما حب عطا کر دے لانا ہم کو مل دن اپنی طرف سے رحمتن رحمت ربانہ اے ہمارے رب انا کا بے شک تو جامع الناسی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جامع الناسی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے لیمین اس دن کے لیے لا رہی بافی ہی جس میں کوئی شک نہیں مطلب قیامت کے دن یعنی کہ اے اللہ اے ہمارے رب تو قیامت کے دن مرحب کے, مرحب کے, مرحب کے مرحب لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ان کا جامع النازی یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لیمین ایسے دن کے لیے لا رہی باقی جس میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ یقین اللہ تعالی لا تعالیٰ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ربانہ اے ہمارے رب لا تو ذی نہ کر ہمارے دلوں کو وعدہ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی وہ ہب لانا اور اتا کر ہم کو ملہ تم کا اپنی طرف سے رحمتن رحمت ان نا کا انتل و حاگ یقیناً ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے بے حد دینے والا واب مالغے کا سیگا ہے نا دینے والا مانا نہیں کرنا دینے والا تو سادہ اسم امپائر کا سیگا واحد کا مانا دینے والا واب بہت زیادہ دینے والا بے حد عطا کرنے والا ہے ربانہ اے ہمارے رب ان کا جامع اناسی یقیناً تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے لومن ایسے دن کے لیے لا رہی جس میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا يخلف وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یعنی وعدے کو اللہ تعالی پورا کرتا ہے پھر پڑھیں ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا علیہ شعی اس پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے لا لاقا علیہ نہیں ہے مفی اس پر شعیون کوئی چیز فی زمین میں بلا فمائی اور نہ آسمان میں ودی وہی ذات ہے یو سب رکم جو تمہاری صورت بناتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے فل ارحمی رحموں میں کئی فائشا جیسے وہ چاہتا ہے تصویریں تمہاری بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی فبوط برحق نہیں ہے لا الہ نہیں ہے کوئی فبوط برحق الا اللہ ہو مگر وہی العزیز سب پر غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے بہت زیادہ دانا ہے بہت زیادہ دانا ہے حکمت والا ہے اچھا انہ لاف شیون یقینا اللہ پر کوئی چیز بھی مففی نہیں ہے فی الدی زمین میں ولاف استماعی اور نہ آسمان میں ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ لا علیہ شعین کوئی چیز بھی اس پر مففی نہیں ہے فی الدی زمین میں ولاف اتماعی اور نہ آسمان میں یعنی آسمان و زمین میں اللہ تعالی پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے اللہ کے سامنے ہر شہر ظاہر ہے تو پھر علم غیب کیا ہوا غیب کا علم کیا مطلب جو آنکھوں سے اوجھل ہو سامنے نہ ہو اس کو غیب کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے تو کوئی چیز نقفی ہے ہی نہیں پھر اللہ کے عالم ال ہونے کا معنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے غائب ہے جو چیزیں ہمارے لیے غائب ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے ٹھیک ہے لا یقا علیہ پر کوئی چیز بھی مفی نہیں ہے فل عربی زمین میں ولا فل سوائی اور نہ آسمان میں ولبی وہی ذات ہے جو سب رکم فل جو تمہاری سورت گری کرتا ہے پھر ارحامی رحموں میں مصوری کرتا ہے سورت گری کرتا ہے تصویر بناتا ہے شکلیں بناتا ہے تمہاری پھر ارحامی رحموں میں کئی فائش جس طرح وہ چاہتا ہے یعنی کہ جنین جنین کس کو بولتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو بچہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو باہر نہیں نکلا اس کو کیا کہتے ہیں جنین جنین کو مذکر بنانا منس بنانا خوبصورت بنانا بدصورت بنانا چٹا بنانا یا کالا بنانا اللہ تعالیٰ یو سب و وہ تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے پھر ارحامی رحموں میں کیفا یا شاہو جس طرح کا وہ چاہتا ہے ہیں جی اللہ ہی بناتا ہے ہاں وہ آپ کو بدسورت لگتا ہے لیکن ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے اس لیے اللہ نے کہا لا قدر بلوجہ والا تو اللہ رب العالمین نے بہ زبان رسول ہمیں یہ حکم دیا ہے لا تذریجہ ولا تو منہ پہ نہیں مارنا اس کو کبھی بھی نہیں کہنا کبھی برا جو سب رکم تمہاری صورت گری کرتا ہے تصویر بناتا ہے پھر حامی رحموں میں کئی فاشاؤ جیسے ہتا ہے لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی اور الا نہیں ہے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ اب دیکھیں اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت پر یہ دلیل دی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رحموں میں تمہاری شکل و صورتیں بناتا ہے اور کوئی جب یہ کام کرنے والا اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے العزیز سب پر غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے انزل وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب یعنی قرآن نازل کی منہ آیات ان میں کچھ آیات محکم ہیں آیات محکامات کچھ آیات وہ کم ہے کتابی وہی کتاب کی اصل ہے وہ اصلے کتاب ہیں اچھا ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تمام تر آیات کو محکم کہا گیا ہے علیم را کتاب انش قیمت سورہ تو کتابن خوش قیمت یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کہا ہے کہ آیات کیا ہیں محکم اور یہاں پہ سبق کی طرف سمجھو یہاں پہ کیا کہا ہے من ہوں آیات ہوں اس میں سے کچھ آیات محکم ہیں ہن نہ عمر کی وہ امر کتاب ہے اصل کتاب ہیں وہ اوخار متشابہات اور کچھ دوسری آیات اس کتاب کی ایسی کی ہیں جو کیا ہے متشابہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ان میں سے کئی کئی معنی نکل سکتے ہیں وہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حکمت آیا اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ منہ وہ کا آیات محکمات مات آیات آیا تر مس کا ماتما متشابہات ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نزل احسن تابن کتابا شاب یہ کدھر ایسا ہے سورہ آپ ذہنی پتہ نہیں سورہ زمر اللہ نے سب سے اچھی بات حاضر کی ہے وہ کتاب ہے متشابہن <تصفيق> متشاب <ميتجز>. کتاب <تصفيق> کو اللہ نے متشابہ بھی کہا محکم بھی کہا اور یہاں پہ کہا کہ کچھ ایسے محکم ہیں کچھ ایسے متشابہ ہیں وہ کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعارض نہیں ہے ٹھیک ہے ٹکراؤ نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں لوکان فنکتی اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تعارض ہوتا تضاد ہوتا لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے محکم بعض کو اور متشابہ بعض کو کہا گیا ہے یہاں پہ آیت کے محکم ہونے کا مطلب ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے نہایت محکم و مضبوط ہے نہایت محکم اور مضبوط ہے اور متشابہ ہونے کا معنی ہے کہ یہ آیات قرآن مجید کی تمام آیات فصحت و بلاغت اور معانی کے اعتبار سے فصحت بلاغت معانی اور قرآن کے مدامین کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں متشابہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ہر آئے دوسری آیت سے ملتی جلتی ہے یعنی ایسا نہیں کہ آپس میں کوئی ربت اور جوڑی نہ ہو یہ متشابہ ہونے کا سارے قرآن کے محکم ہونے کا معنی کیا ہے کہ تمام تر آیات اس کی محکم ہیں مضبوط ہیں متشابہ ہیں اور محکم ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا نقص نہیں ہے تمام قرآن کے متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات کے مضامین اور معانی فصحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اور یہاں پہ کیا کہا ہے بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ تو یہاں پر محکم وہ ہے کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے جس کا معنی بالکل وادے اور سری ہے اس میں تعویر کی کوئی گنجائش نہیں جس میں تحویر کی کوئی گنجائش نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں محکم اور متشابہ سے مراد یہاں پر وہ آیات ہیں جن میں ملتے جلتے کئی معنوں کا استعمال ہے یہ بھی معنی ہو, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا جو آیات ہیں محکم جو آیات ہیں محکم وہ, وہ تو واضح ہیں اور جو متشابہ ہیں ان پر بھی اجمالاً ایمان لانا واجب ہے مجمل طور پہ ان پر بھی ایمان لانا واجب ہے اس کی تفصیل جاننا ضروری نہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالی کی صفت ہے عرش پر مستوی ہونا عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانا واجب ہے کیسے مستدی ہے یہ جاننا ضروری نہیں سب جی بات کی ہم کیا کہتے ہیں اجتوا معلوم اللہ کا عرض پہ مستدی ہونا معلوم ہے و لکئی کو کیسے مستدی ہے پتہ نہیں و ایمان واجب اللہ کے ان اللہ کے پر ایمان لانا واجب ہے والسؤال سال بداسن اور یہ پوچھنا کہ اللہ آج پر مستری کیسے ہے یہ سوال کرنا ہی بدت ہے ہاں یہ بھی نہیں ٹھیک ہو گیا کچھ آیتیں اس کی وہ کب ہیں کچھ متشابہ ہیں تو امین کی قلوب تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے کیڑا فن ہے پیتنا مات شاہ بامن وہ اس کے پیچھے لگتے ہیں جو اس میں سے کئی معنوں میں مٹی جلتی ہیں کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ابتغال فتنسی وقت راطیلی اس سے فتنا تلاش کرتے ہیں تاکہ فتنہ بھی پار کرے ان آیات کے ذریعے وقت را طاوی ہی اور اس کی اصل مراد جاننے کے لیے فما جبکہ اس کی تعبیر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا پر راش علم اور راشد پھر علم کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی راشد پھر علم اس کی تعبیر جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا اچھا اکثر علما کیا کرتے ہیں ابیلا اطلاح وہ راس خون فی العلم یا بولون اب إِلَّ اللہ پر وقف کرتے ہیں اور مراد یہ لیتے ہیں کہ تعویر صرف اللہ ہی جانتا ہے راس فل علم بھی نہیں جانتے تعویر لیکن یہ معنی مرجو ہے راس علما بھی متشابہ آیات کی تعویر جانتے ہیں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ اکثر علما وہ وما علام ابیلا ہوں اللہ یہاں پر وقف کرتے ہیں وہ راس خون کو الگ رکھتے ہیں کہ راس فی الم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے سب کچھ مرتب کی طرف سے ابیل صرف اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ مانا ہے دوسرا عید اللہ پر وقف نہ کریں وما علام اچی اللہ اللہ ہوں راس خونہ اس <سرق> کی تعویر اللہ جانتا ہے یا راسک فی علم جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا مانا اس کا یعنی کہ اس کتاب کے مطابق اد اللہ پر اگر وقف کیا جا تو مطلب یہ منتا ہے کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے تو شاب کا معنی اور کوئی نہیں جانتا ہاں ان کی اصل ن مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان کے من اللہ ہونے پر وہ یقین رکھتے ہیں شرم تعمل دیں گے ٹھیک ہے اور دوسری جو تفسیر ہے یعنی ور خون فی العلم کو بھی ساتھ بھی ڈالیں گے تحیدہ عید اور راس خون فل علم تو مانا بنے گا کہ اس کی تعویر اللہ بھی جانتا ہے اور راس فی العلم بھی جانتے ہیں یعنی ور راس خونا فی العلم کا لفظ اللہ پر عطف ہے یعنی اہل زیگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کا پیچھا کرتے ہیں فتنے کی تلاش کے لیے فاسد معنی مرال دینے کے لیے ایسے معنی مراد دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں منافی ہیں جبکہ اس کی تعویذ اللہ تعالی جانتا ہے یا پختہ علم والے لوگ جانتے ہیں اور پختہ علم والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے رب کی طرف سے ہے اور مثال کے طور پہ جو عیسائی ہیں عیسائی وہ کہتے ہیں علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کلیما تو روح رن یہ فار بولے نا اللہ نے اب یہ ہے متشابہ کلیما روح ہُو اب اس سے وہ کیا کرتے ہیں اللہ کا بیٹا مراد دیتے ہیں اللہ کی ہو ہے روح اللہ ہے کلیمت اللہ ہے عیسا تو یہ متشابہ ہے اب اہل زید اس کی تعیل کرتے ہیں باطل جبکہ راسد پھر علم ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیشا کو اپنا بندہ کہا ہے انا ماسالہ عیسا ان طلحال آدم کیا ہے اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں نا پھر اسی طرح ان ہوا اللہ ابد ال وہ تو بندہ ہے ہم نے اس پر انعام کیا ہے تو ایک علم لوگ اس کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقلمند ہی ربانہ اے ہمارے رب لاتو ناجائد حجع تانا ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بحب الام تل کا رحم اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت اٹا کر انتل بہاب یقیناً تو ہی خوب عطا کرنے والا بے حد دینے والا ہے ربا نائے ہمارے رب ان کا جامع اناسی بفی تو لوگوں کو ایسے دل کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے خلاف ورزی نہیں کرتا